الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید المرسلین والصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ والصلاة والسلام علی کا یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلک و صحابک یا نور اللہ الحمدللہ عز وجل مدین چینل کے ناظرین اس وقت آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں احکام تجارت اور اس سلسلے میں پرٹیکلر لی خصوصیت کے ساتھ تجارتی معاملات سے متعلق سوال و جواب شامل کیے جاتے ہیں آپ کے سوالات ہوتے ہیں مفتی علی ازغر اختاری مدنی مدض اللہ علی کے جوابات الحمدللہ للہ ہوتے ہیں تو آج بھی یہ آپشن آپ کے پاس کھلا ہے اسکرین پہ آپ نمبر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے اور آپ کال بھی کر سکتے ہیں اور وائف نوٹ کی صورت میں واٹس ایپ پر پیغامات بھی آپ بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ ممکنہ صورت میں شامل سلسلہ آپ کا سوال کر لیا جائے گا نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان زیشان ہے تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پڑھو تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی کال کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری دینے کی سعادت حاصل کریں گے ان شاء اللہ پہلی کال پہلا سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں اور پھر مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں جی مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ گندم جو ہوتی ہے اس کے کاٹنے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک خود انسان کاٹتے ہیں اور کاٹ کر وہ تھریشر مشین ہوتی ہے اس میں ڈالتے ہیں تو ڈب اس میں ڈالتی ہے تو اس کے ایک سائڈ سے وہ نکلتے ہیں دانے یعنی گندم نکلتی ہے اور دوسری سائڈ سے توری نکلتی ہے جس کو بوسا کہتے ہیں تو ایک اور طریقہ ہے ایک اور مشین ہوتی ہے جو خود گندم کاٹتی ہے اور اس کے اندر سے صرف دانے نکلتے ہیں جو بوسا ہوتا ہے توری ہوتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے تو آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ جو وہ سے جو خود مشین کاٹتی ہے اور جو توری ضائع ہو جاتی ہے کیا اس پر ہمیں عشر دینا ہوگا توری کا عشر دینا ہوگا یا نہیں ٹھیک ہے دوسرا سوال ٹھیک ہے دوسرا سوال دیجیے میں جاوید الطان سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ کام تجارت میں میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں جاب کر رہا ہوں پرائیویٹ جاب اور چھ بجے کے بعد ایک کام کرنا چاہتا ہوں تو وہ لوگ انٹرسٹ نہیں ہے کہ ایک کام کرو دو کام نہیں کر سکے جی. تو ایسا کرنا کیسا ہے دوسرا سوال کیا ہے چھ بجے تک جاب کرتے ہیں اور چھ بجے کے بعد یہ دوسرا کام کرنا چاہتے ہیں دوسری جوب کرنا چاہتے ہیں تو جس جگہ پہلی جوب کرتے ہیں وہ اس پر راضی نہیں ہوگا ایک ہی جگہ کرولا سید المبیاء ابل سرین اما بادفیم بسم اللہ جو سوال کیا گیا کہ ایک کام کے بعد دوسرا کام کرنا چاہتا ہوں جی دیکھیے اس حوالے سے دوڑ دوڑ چار والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے بہت سارے عوامل ہیں جنہیں دیکھنا ہوگا ٹھیک پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض اوقات ایک کام اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ وہ شفٹوں میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پہلے سے معاہدہ ہوتا ہے کہ یہ شفٹوں میں کام ہوگا کبھی آپ کی شفٹ دوپہر کی ہوگی کبھی شام کی ہوگی کبھی رات کی ہوگی عام طور پر اس کا جو سرکل ہوتا ہے بندوں کو پتا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور نائٹ شفٹ اب ایک شخص دوسری جب جاب کرتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے جی وہ میرا کام ہے وہ ذرا مجھے رعایت دینے مجھے یوں کر دیں معاہدہ سائن کرنے کے بعد وہ پھر بہت ساری چیزوں کا طلبگار ہو رہا ہوتا ہے تو چونکہ انہوں نے پہلے ہی سرکل جب چلا دیا ہے تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ جناب آپ کوئی اور کام نہ کریں تاکہ ہمارا انسان کے کام کرنے کی ایک حد ہوتی ہے کہ بھئی اتنے گھنٹے کام کرے گا تو یہ بہت تیز رفتار کے ساتھ کرے گا پھر اس کے بعد اس کی رفتار دھیمی ہو جائے گی پھر اور دھیمی ہو جائے گی اور پھر بھی اگر یہ سارا دن ہی کام کرتا رہے تو کام تو کرے گا لیکن جو سپیڈ ہے جو کام کرنے کا انداز ہے وہ مختلف ہو جائے گا متاثر ہوتی ہے ذہن تھک جاتا ہے بندہ پھر غلطیاں کر رہا ہوتا ہے بعض اوقات اس وجہ سے ایک ادارہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جناب جب آپ آٹھ گھنٹے کہیں اور بھی کام کریں گے اور جب اگلے دن آئیں گے تو آپ کے پاس تو وہ ہوگا ہی نہیں کچھ بھی توانائی نہیں ہوگی آپ کی نیند آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی آپ تھکے ہوئے ہوں گے اور بوجھ انداز سے کام کر رہے ہوں گے تو آپ کہیں اور کام نہ کیجیے گا ورکنگ ٹینشن جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا تو اس طرح کی جو شرائط ہیں نا وہ عائد کی جاتی ہیں اب بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ یہ شرائط فیشن کے طور پر عائد کی جاتی ہوں اور کوئی بیک گراؤنڈ میں کوئی تقاضا نہ ہو تب تو شریعت ایسی کسی شرط کا ادوار نہیں کرے گی لیکن اگر بیک گراؤنڈ میں کوئی ایسی وجہ موجود ہے اور کوئی ایسی صورتحال موجود ہے اور کوئی ایسی توجہ موجود ہے کہ جس کی بنیاد پر اس شرط کا ہونا ایک معقول سمجھ میں آتا ہے شریعت کے اس و ضوابط کی روشنی میں تو ایسی شرط کا اعتبار کیا جا سکتا ہے خلاصہ کلام یہ نکلا کہ جو وہ ہے صورتحال ہے اس کی مختلف نوعیتیں ہیں تو نوعیت کے مطابق ہی معاملہ درپیش ہوگا پہلا سوال جو کیا گیا تھا بھوسے کے متعلق تو پی سی آر میں امید ہے ہمارے مفتیش موجود ہوں گے تو فتوی اہل سنت کے اندر سب سے آخری چیپٹر ہے عشر کا بیان ٹھیک ہے زکات کے حوالے جی سنت مجھے جو یاد پڑتا ہے وہ یہی ہے کہ بھوسے پر عشر نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو ایک دوا دیکھ لیں اگر کوئی ایسا ہوتا ہے اونچ نیچ تو پھر ہم سلسلے میں بیان کر دیں گے تو اب تھریشر سے کریں یا ہاتھ سے کریں اگر بوسے پروشن نہیں ہوتا تو کوئی اثر نہیں پڑے گا ٹھیک ہے اگلی کال دیجیے سر میرا سوال یہ ہے کہ میرا پاکستان سے باہر کاروبار ہے وہاں سے ہم حوالے کے ذریعے پاکستان پیسے بیچتے ہیں اچھا اب اس میں ہمیں وہاں پر مثال کے طور پر اگر آج ہمارا ریٹ ہے ایک سو سترہ روپے کا ڈالر تو ہم وہ ادھار میں ایک سو سولہ کا فکس میں ڈالر خرید لیتے ہیں تو کیا یہ سود کے زمرے میں آتا ہے اور لیکن ہم وہ ریٹ بڑھے یا گرے ہم کو کنورژن میں فرق نہیں لیتے ہم جو ہمارا ریٹ فکس ہو جاتا ہے اسی سے پیسے دیتے تو کیا یہ سود کے زمرے میں آتا ہے کہ سود کے زمرے میں نہیں آتا بس میرا یہ سوال ہے جی ایک سوال تو آپ نے کیا لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس پہ بھی کچھ سوال قائم ہی ہوتے ہیں دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ حوالہ اور ہنڈی کے ذریعے پاکستان کے اندر پیسے بھیجنا قانون اس سے روکتا ہے قانون یہ کہتا ہے کہ یہ غیر قانونی معاملات ہیں ٹھیک دوسری بات یہ ہے کہ چلو ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ دو کاروباری افراد کا معاملہ ہے ایک نے چیز بیچی دوسرے نے خریدی اب وہ ریپلیس کرنا چاہ رہے ہیں پیسے تو اب وہ کیا کریں گے ठीक. تو کرنسیوں کے جو معاملات ہیں یہ بہت دشوار ہیں ان کے اندر شریف ضابطوں کو سمجھنا ضروری ہے یعنی یہ بھی تجارت ہے نا لین دین ہو رہا ہے لیکن عام چیزوں کا لین دین اور کرنسی کا لین دین اس کے اصول و ضوابط میں بہت زیادہ فرق ہے ठीक. مختلف کیونکہ جو کرنسیاں ہیں جو کاغذی کرنسیاں ہیں یہ سونے اور چاندی کے حکم میں تو نہیں ہے لیکن کچھ چیزوں میں سونے چاندی کی طرح احکام ان پر عائد ہوتے ہیں اور سونے چاندی کے لین دین میں سود زیادہ متقب ہوتا ہے تو یوں کرنسیوں کے جو مسائل ہیں اس کے اندر سود کے جو معاملات ہیں اس کے واقع ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں تو اس بنیاد پر جو اس کے ضوابط ہیں اس کے جو اصول ہیں اس کے جو طریقے ہیں وہ بیٹھ سمجنے کی ضرورت ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہاں اگر میں ایک سوال کا جواب دینا ہے اس کے بعد کیا غلطیاں ہو رہی ہوں گی صحیح. مثال کے طور پر میں ایک غلطی کا نشاندہی کروں لوگ جاتے ہیں ایکسچینج والے کے پاس صحیح. کہ بھئی یہ میں نے پیسے فلاں ملک میں بھیجنے پیسے اس کے پاس ہی نہیں ہوتے ٹھیک کیا ریٹ ہوگا اچھا یہ ریٹ ہوگا اچھا ایسا ہے کہ میں ہفتے بعد دوں گا ٹھیک ہے پھر ریٹ جو ہے نا پانچ پیسے زیادہ ہوگا صحیح. یا دس پیسے زیادہ ہوگا ٹھیک ہے نہ اس نے پیسے دیے نہ اس نے اس کے ہاتھ میں دیے یہ بھیجے گا دو دن بعد تین دن بعد اس شخص کو ملیں گے اور یہ ہفتے بعد دے گا دونوں طرف سے ادائیگی ہوئی نہیں ایسی خرید و فروخت ناجائز ہے کرنسی کے اندر ایسی خرید و فروخت کی گنجائش نہیں ہے تو یوں بہت سارے ایسے معاملات ہیں کرنسے کے حوالے سے جس میں بہت سارے تحفظات ہیں تو اس کا بھی مقصد وہی ہوا کہ کیس ٹو کیس جو ہے یہ ڈیل کرے گا سیکھنا ہوگا ایسے مسائل جو ہے نا وہ سرسری طور پر جواب حاصل کرنے سے نہیں آتے ٹھیک ہے اور اس کے پورے سلح جواب سیکھے جائیں ٹھیک ہے جی اور اس پہ آپ ایک بات کہتا چلوں کہ دل گرفتہ بھی نہیں ہوا کریں بعض اوقات کال کرتے ہیں اور مختصی وضاحت پیش فرماتے ہیں کہ اس کا جواب یوں نہیں دیا جا سکتا تو آپ بیٹھ نہیں جائیں اب اس کا دوسرا اسٹیپ ہے بلکہ پہلا اسٹیپ ہی وہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ کو خود دارالختہ اہل سنت یا جو بھی سنی داروستہ ہے صحیح تو وہاں پہ آپ کو جانا چاہیے تھا بہرحال دارستہ اہل سنت کی مختلف شاہ اگر جواب نہ دینا ہوتا تو ہم کہتے ہیں نو کمنٹ ٹھیک ہے اس سے ہلکا جملہ تو کوئی نہیں سکتا نا صحیح ہم نے تو ان کو ترغیب دی ہے کہ اس مسئلے کو لے کے چلیں ٹھیک ہے اور اگلے اسٹپ پہ بڑھیں اگلے اسٹپ پہ بڑھے ٹھیک ہے ترغیب دی ہم نے داروستہ اہل سنت سے رابطہ فرما ان شاء اسکرین پہ نمبر بھی آ جائیں گے نوٹ کر لیں بلکہ آپ کو خود جانا ہوگا نمبر لینے کا مطلب یہ ہے کہ ایڈریس سمجھ کے وہاں خود جائیں اور پھر مسئلہ جو آپ پوچھ رہے ہیں اس پہ اپنا بیت بھی اطمینان قلبی ہو آپ کا اور جو مفتی صاحب آپ کو جواب دے رہے ہیں جو بھی ہوں علیہ سنت میں تو وہ بھی آپ سے جو پوچھنا چاہیں آپ کے کاروبار یا معاملے کے حوالے سے ان کو بھی تشفی ہو سکے اور پھر وہ جواب اشات فرمائیں اگلی کال دیجئے محمد کر رہا ہوں پوچھنا یہ ہے کہ میں ایک جگہ کام کرتا ہوں وہاں پہ جو چیز بنتی ہے فیکٹری میں مثال کے طور پہ کوئی پروڈکٹ بنتی ہے ٹی وی ہے اے سی ہے تو تین چیزیں بنتی ہیں تو پوچھنا یہ ہے کہ ایک بندہ ہے وہ اسی فیکٹری کا ڈیلر ہے وہ کہتا ہے کہ مطلب فلاح چیز جو ایک مخصوص چیز ہے جیسے کہ ٹی وی ہے وہ اگر کوئی آپ سے مطلب لینا چاہے کوئی فیکٹری کا ورکر تو آپ وہ چیز مرکر میرے پاس بھیج دیں میں اس کو اپنے ڈیلر اکاؤنٹ سے لے کے دے دوں گا یعنی کہ وہ چیز کمپنی سے ہی لے کے دے گا اس میں اس کا منافع زیادہ ہوتا ہے اور پر چیز جو ہے وہ مطلب کسٹمر بھیجنے والے کو یعنی مجھے وہ کہتے ہیں پانچ مل جائیں گے تو یہ شرح ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے جی کیا بیان نے شرط یہ ایک فیکٹری میں کام کرتے ہیں مثال کے طور پر وہاں پہ ٹی وی یا فریج بنتا ہے اب کوئی ان سے رابطہ کرتا ہے لینے کے لیے مشورہ کرتا ہے تو ان کو ایک ڈیلر نے جو اسی کمپنی کا ڈیلر ہے اس نے آفر کی ہوئی ہے کہ کسٹمر آپ میرے پاس بھیج دیا کرو وہ جو بھی پروڈکٹ لے گا تو اس پہ پانچ سو روپئے پر پیس کے حساب سے آپ کو میں کمیشن بطور دوں گا اور ریٹ کیا ہوں گے ریٹ جو ہے اس کو کیونکہ منافع زیادہ ملتا ہے یعنی ڈائریکٹ کمپنی سے لیتا ہے تو وہ تو مارکیٹ ریٹ پہ ہی دے گا سمجھ میں یہ آ رہا ہے پہ دے گا سوال میں انہوں نے وضاحت نہیں کی ہے میرے خیال سے ایک دوبارہ چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی محمد تاریخ کر رہا ہوں لاہور سے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 دیکھیں اس سے اگر کوئی رابطہ کر رہا ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی چاہت یہ ہے کہ کمپنی سے جب چیز ملے گی براہ راست سستی ملے گی ٹھیک ہے اس کا تو مدعا یہ ہے نا اب اگر یہ کسی اور سے دلوائے گا تو کسی اور سے دلوانے میں تو وہ سستی نہیں ملے گی ٹھیک ہے تو یوں بظاہر یہ پایا جا رہا ہے کہ مشکوک سی صورت ہے یہ ٹھیک ہے اس کو یہ شو کیا جا رہا ہے کہ جی ہم آپ کو فیکٹری ریٹ پر دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور چیز مل رہی ہے مارکیٹ ریٹ پر ٹھیک ہے تو یوں اس کے اندر غرر کا پہلو لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے آتمی طور پر تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ٹھیک ہے اجتناب کرنا بہتر ہے ٹھیک ہے اگلی کال دیجیے جیسا میرے سوال یہ ہے میرا کمیٹی ہے مثلاً تین لاکھ ساٹھ دا ہزار روپے آج قرآن دازی ہوئی میرے نام نہیں لکھلا تو میں دوسرے بندے سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ میرے کو ساڑھے تین لاکھ دو یہ کمیٹی آپ لوگ کیا یہ جائز ہے یا نہیں جائز سا تین لاکھ دو ان کی نہیں نکلی کسی اور کی نکل آئی جی ایسا ہی ہے جی جی کسی اور کی نکل آئی اور آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے اور آپ جو ہے وہ تین کے بجائے ساڑھے میں وہ لینا چاہتے ہیں پچاس ہزار ممکن ہے اس کو دے دیں اور تین لاکھ کیش لے لیں ٹھیک کمیٹی خریدنے کی صورت پڑ ہاں بکیہ جو ہے وہ, پھر وہ پیسے بعد میں ملیں گے تو یہ پیسے کے بدلے پیسہ خریدا گیا ہے جی پیسے کے بدلے پیسہ خریدنے کی ایک صورت جائز ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی مجلس میں ایک ہی نشست میں یہاں سے آپ پیسے دیں وہاں سے پیسے لیں ٹھیک جیسا کہ عام طور پر نئے نوٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے نئے نوٹ جب خریدنے جاتے ہیں بیس والے آپ نے نئے نوٹ خریدے جی سو کی جو گڈی ہے وہ بار کی بنتی ہے دس ہزار کی بنی بنتی. سو کی گڈی دس ہزار کی بنی اب, آب, اب, آب آپ نے جو ہے وہ گیارہ ہزار روپے دیے اس کو دی اس نے دس ہزار روپے آپ کو دے دیے آپ نے بھی پیسے دیے اس نے پیسے دیئے ایک ہی مجلس میں ادھار کسی طرح سے پہ نہیں ہوا ٹھیک ہے اگرچہ کہ کمی بیشی ہوئی یہ جائز ہے لیکن جہاں بیسیاں بیچی جاتی ہیں وہاں کیا ہوتا ہے کہ جب وہ پیسے نکل آتے ہیں تو ایک طرف سے تو پیسے دیے جا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن دوسری طرف سے ادھار ہوتا ہے وہ لینے والا ادا کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ادھار پایا جا رہا ہوتا ہے اس بنیاد پر ایسا کرنا جائز نہیں ہے یہ ایک سودھی معاملہ ہے ٹھیک اگلی کال دیجئے ایک بندہ اگر کسی کو قرض دیتا ہے وہ قرض دینے کے بعد اس کو وہ معاف کر دیتا ہے اور معاف کرنے کے بعد کچھ عرصے بعد اس نے دوبارہ مانگ لیتا ہے تو آیا وہ دینے کا ہوگا شری طور پہ یا نہیں ٹھیک ہے معاف کر دیتا ہے جی پہلے قرض دیا معاف کر دیا پھر میں نے آپ کو معاف کیا اور پھر دوبارہ اس کے بعد وہ طلب کر رہا ہے کہ نہیں جو میں نے قرض دیا تھا وہ دو اگر معاف کرنا ثابت ہے تو پھر طلب نہیں کر سکتا ٹھیک اگلی کال دیجیے اقام تجارت میں مفت صاحب سے میرا سوال یہ ہے جیسے سو روپے والی کتاب ہو اور وہ ساٹھ روپے ہدیے پر دی جائے اور یہ بھی بات کہی جائے کہ یہ ہول سیل ریٹ ہے مناسب ریٹ ہے تو اس طرح کہنے سے یعنی یہ جو وغیرہ تو نہیں ہوگا یہ یعنی شریعت اس بارے میں کیا رہنمائی کی ہے اس بارے میں رہنمائی استعمال ہے جزاک اللہ خیرا ٹھیک ہے سو روپے والی کتاب ساٹھ روپے میں دی جائے جو ڈیٹیل پرائز ہے سو روپے لکھے ہوئے اس کے اوپر لیکن ساٹھ روپے میں دی جائے اور پھر بہر سی بات ہے جس نے ساٹھ میں دی ہے اس نے پروفٹ وغیرہ تو رکھا ہے لیکن کہا جا نہیں بس یہ مناسب قیمت ہے اور اس پہ دی جائے مجھے ایسا لگ رہا ہے ان کے سوال سے کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس نے بھی خریدی ہے کتاب اور سیلر سے یہ اپنا پروفٹ بھی رکھ رہا ہے اور دیگر بھی معاملات ہیں اور پھر یہ کہنا کہ اب یہ یہی مناسب قیمت ہے حالانکہ مزید کمی ہو سکتی ہے اس میں تو یہ کیسا ہے یہ سمجھ میں آیا مجھے سوال مجھے سمجھ میں آیا کہ شاید یہی کہنا چاہتے ہیں دیکھو سو روپئے قیمت لکھی ہوئی تھی وہ ساٹھ کی کتاب دے دی تو جب یہی کتاب سو کی بیچے گا تو دھوکہ تو نہیں ہے یہ پہلو اگر ان کے نہیں دونوں اعتماد نکل سکتے ہیں ایسا نہیں ہے ہم نے تو ایک اعتماد کی بات کی ہے اگر ان کے ذہن میں یہ ہے کہ جی دیکھو سو روپئے لکھے ہوئے تھے اور بیس ساٹھ کی رائے تو کسی کو یہ سو بھی سو کی بھی دیتا ہوگا ٹھیک ہے تو بھائی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز پر ایک اسٹینڈرڈ لکھ دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر دکاندار کسٹمر پر برم مارتے ہیں کہ یہ جی, ہم اپنے کسٹمر پر دس فیصد رعایت کرتے ہیں ٹھیک ہے بعد آتی نا اسکیم آتی ہے سیل آتی ہے تو میں نے ایک جگہ کچھ فالو کیا نا کہیں کچھ تو تھا میں نے دیکھا کہ استفا یہ جو پانچ فیصد کم کر رہے ہیں پچھلے مرتبہ کے مقابلے میں قیمت زیادہ ہوتی ہے ایسا بھی ہوتا ہے خیر اگر کوئی قیمت لکھتا ہے کہ اس کی یہ ہم اتنے کی بیچیں گے صحیح اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے قیمت زیادہ لکھ کے پھر یہ لکھ رہے ہوتے ہیں کہ دس فیصد ڈسکاؤنٹ بیس فیصد ڈسکاؤنٹ اب اگر بل فرض وہ چیز مارکیٹ کے اندر جی اس کے اسٹینڈرڈ پرائز ہی وہی ہے جو ڈسکاؤنٹ کے ڈسکاؤنٹ کے بعد دیے جا رہے ہیں تو اس کے اندر تو دھوکا پایا جا رہا ہے ٹھیک ہے کہ لوگوں کو یہ شو کر رہے ہیں کہ باہر جو ہے یہ چیز ملتی ہے پچاس کی ہم آپ کو دے رہے ہیں تیس کی پتا چلے کہ باہر بھی تیس کی مل رہی ہے صحیح تو یوں ترغیب دینے کے لیے جھوٹ سے انہوں نے کام لیا اور جھوٹ بولا یہ تو ٹھیک نہیں ہے لیکن کوئی شخص اپنی قیمت دس روپے لکھ کے یہ دکان میں بورڈ لگا دے کہ ہماری دکان سے آپ کوئی بھی چیز لیں گے ہم دس ڈسکاؤنٹ دیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باہر کے مقابلے میں ہم ڈسکاؤنٹ زیادہ دے رہے ہیں ٹھیک ہے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو بڑی شاپس ہوتی ہیں وہ اس طرح کر رہی ہوتی ہے اس میں کوئی حاضر نہیں ہے ٹھیک تو اگر کوئی چیز لکھی ہوئی قیمت سستی بیچ رہا ہے تو ٹھیک ہے کوئی حاضر نہیں اس کا حق ہے ٹھیک ہے اگلی کال دیجیے میرا مفتی صاحب ایک بار کا ہمیں سوال ہے کہ میں اور ایک شخص کاروبار کرنا چاہتے ہیں آر پلان لگانا چاہتے ہیں جس میں میری اور اس کی رقم رہے گی اس کے علاوہ وہ اپنے شخص میں اپنے گھر کے اندر آرو پلان لگائے گا اور اس کی گاڑی بھی رہے گی اس کو سپلائی کرنے کے لیے میرا صرف پیسہ رہے گا تو آپ کی بارگاہ میں ارض یہ ہے کہ کیا ہم دونوں پچاس, پچاس پچاس فیصد متعین کر سکتے ہیں یا پھر اس کے لیے زیادہ اور میرے لیے کم کیا صورت ہو سکتی ہے اگر وہ پچاس پچاس فیصد میں راضی ہے تو شرعی حکم کیا ہے یہ جائز ہے ٹھیک بڑا دلچسپ سوال ہے اور اس سے زیادہ دلچسپ جواب ہے دیکھیں پارٹنرشپ ایسٹ کی بنیاد پر ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی جو انویسٹ والی پارٹنرشپ ہوتی ہے جی وہ ایسٹ کی بنیاد پر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو سوال یہ پتا ہوتا ہے کہ ایسٹ کیا ہوگا ایسٹ پانی ہوگا جس پہ بیچیں گے ٹھیک ہے اب پانی دیکھیں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کیپٹل ملایا جاتا ہے ٹھیک ہے کیپٹل ملا کر مال خریدا جاتا ہے صحیح ہے ٹھیک ہے تو جب وہ مال خریدا جاتا ہے تو وہ مال دونوں کا ہو جاتا ہے صحیح جیسے ایک نے پچاس ہزار دوسرے نے پچاس ملائے مال خریدا دکان پر رکھا بیچا اس مال میں دونوں برابر کے شریک ہو گئے ٹھیک ہے اگر کم زیادہ شیئر ہے مال خریدا اسی شیئر کے مطابق ملکیت ہو جاتی ہے ٹھیک تو تجارت میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیز بیچی جا رہی ہوتی ہے وہی پروڈکٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور وہی بنیادی ایسیڈ ہوتا ہے جس کے اندر تجارت ہو رہی ہوتی ہے صحیح ان کا بنیادی ایسڈ ہے پانی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب گھر اس کا ہے ٹھیک ہے جگہ اس کی ہے گھر اس کا ہے اور ٹینک اس کا ہے سرکاری نل سے پانی آئے گا تو مالک وہ ہو جائے گا ٹھیک ہے دوسرے فریق کی اس پانی میں تو ملکیت ثابت نہیں ہوگی صحیح تو جس چیز پر تیار کرنی ہے اس میں ملکیت ایک کی ثابت ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور اس میں مشینیں جو لیں گے میں اس مشینیں تو سانوی چیز ہے نا ٹھیک ہے اصل تو یہ پانی ہے ٹھیک ہے اگر جو سرکاری جو پروڈکٹ وہ پانی ہے جو سرکاری نلکوں سے اگر پانی آتا ہے وہ تو مباح پانی ہے ٹھیک ہے جو بھی اس پر قبضہ کر لے گا اس کی ملکیت میں آ جائے گا صحیح تو ان کا تالاب اور احراز پایا گیا اور تالاب سے کیا ہوا ملکیت ثابت ہوگی ایک فرد کی ٹھیک ہے جس کے ٹینک میں آیا اس کے ٹینک میں آیا اچھا دوسری صورت یہ ہے کہ پانی ٹینکر سے موا کر ڈالتے ہیں ٹھیک تو مسئلہ بڑا کلیئر ہے ٹھیک ٹینکر سے منہ کا جب ڈال رہے ہیں تو یہ ایسا ہی باڑھ سے آپ نے ہول سے مال خریدا اور پھر آپ ریٹیل میں بیچ رہے ہیں تو ٹینکر سے جب مال دونوں اپنے پیسے سے مال پانی پرسیف کریں گے تو وہ دونوں کی ملکیت میں آ جائے گا وہ مباح پانی نہیں ہے وہ ایک مالیز پرچیز کیا ہوا پانی ہے تو مبا پانی اور پرچیز کیا ہوا پانی میں فرق ہے ٹھیک اب دیکھا جائے گا کہ ان کے پاس جو پانی ہے وہ کس نوعیت کا ہے مثال کے بورنگ ہے بورنگ سے پانی نکلا اور ٹینک میں آتا رہا تو بھی جس کا گھر ہے اس کا وہ اس کا مالک ہوگا ایک صورت نکل سکتی ہے کہ یہ کمپنی بنائیں کمپنی بنانے کے بعد یہی گھر کرایے پر لے لیں ٹھیک یہ جگہ کرایے پہ لے لیں جو لے لیں ٹھیک ہے مشترکہ طور پر کرایہ پہ لے لیں اب جیسے ہمارے گھر میں اگر کرایے دار رہتا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ جی تمہارے نلکے تمہارے تالاب ٹینک میں جو پانی آیا ہے وہ ملکیت ہماری یہ تو اصل میں ہوتا یہ کہ قبضہ آرزی طور پر ہم نے اس کے سپرد کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس پانی کا وہ خود مالک ہوتا ہے اگر مالک کے مکان آجے بار ٹینکر لگڑ کھڑا کر دے کہ جی اس کے اندر جو پانی آئے گا وہ میرا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا نا اس کا عرف ہے تو اصل میں چونکہ منافع اس گھر کے جو ہیں وہ کرایے پر دے دیے گئے ہیں تو وہ تالاب وہ ہوز سب چیزیں آرزی مدت کے لیے کے حوالے کر دی گئی ہیں ٹھیک تو اس کی صورت یہ بن سکتی ہے کہ یہ اس گھر کو دونوں یعنی کمپنی بنا لیں وہ کمپنی سو کرایے پر لے لے ٹھیک تو یوں یہ ہوگا کہ ایک شخص کی جو ملکیت کا معاملہ ہے وہ نہیں رہے گا اور مسئلہ کے اندر پیچیدگی برقرار ہے تفصیل جاننا ہوگی نہیں ٹھیک ہے جی مفتی آپ نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ آپ کا سوال دلچسپ ہے اور جواب اس سے زیادہ دلچسپ ہے اور مزید تفصیلات کے لیے اور آپ کو اس کو فائنلائز کرنے کے لیے بھارت داروائلے سنت سے رابطہ کرنا ہوگا اگلی کال دیجیے کام تجارت میں یہ عرض کرنی تھی کہ یہ جو ایل سی کے اوپر کاروبار کھولتا ہے اکاؤنٹس کھولتے ہیں بینکوں میں تو اس کے لیے ٹریڈنگ کرنا کیسا اور مفتی صاحب اگر بینکوں کے ذریعے جب ہم زکوٰۃ کا یا کچھ دوسرے پیسے بیچتے ہیں تو ان پر پیسے کاٹتے ہیں تو یہ جو ان کا پیسے کاٹنا ہے اگر پچاس ہزار زکات دینی ہے اگر ہم نے جو اڈریس دیے جاتے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی چینل پر تو جب ہم جاتے ہیں تو وہ پچاس میں سے کچھ کاٹ لیتے ہیں تو آیا ہمیں اس کے لیے علیحدہ دینے چاہیے جو پچاس ہزار زکاط کی سوچا ہے کہ یہاں اسی میں سے کٹوا دیں تو اس پر کچھ مدد پھول پوری فرمائیے ٹھیک ہے دیکھیے آپ کسی دوسرے کو پیسے جب بھیجتے ہیں مثال کے طور پر ایک شخص آپ کا مکروز ہے ٹھیک ہے اس نے آپ کو پیسے بھیجے ایک لاکھ روپے سن دینے تھے ٹھیک ہے اس نے بھیجے نو سو روپئے تو سو روپے تو اس کے ذمہ واجب بلا رہیں گے نا ایک لاکھ ننانوے گا ٹھیک ہے ایک لاکھ تھے ننانوے ہزار روپے بھیجے ٹھیک ہے تو ایک ہزار روپے تو اس کے ذمہ رہیں گے ٹھیک ہے اب وہ یہ کہ جی وہ ایک ہزار روپیہ تو میرا ڈاک کا خرچہ آ گیا اور میں نے فلاں ذریعے سے بھیجا تھا ان کی فیس ہوتی ہے تو جو پیسے مانگتا ہے وہ اس کا ذمہ دار تھوڑی ہوگا صحیح وہ ایکسپنس تو اسے خود برداشت کرنے ہوں گے ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے اگر ہم زکوات کی جو رقم ہے کسی کو آن لائن طریقے سے بھیجتے ہیں یا ایسے ذریعے سے بھیجتے ہیں اس پر اخراجات آنے ہیں ٹھیک ہے تو اصل اعتبار اس رقم کا ہوگا جو آگے وصول ہوگی ہم اپنے خاتے میں یہی لکھیں گے کہ اتنی رقم فلاں کو وصول ہوئی جو ایکسپنس ہوئے ان ایکسپنس کا اعتبار نہیں کریں گے وہ زکوت میں شمار نہیں ہوں گے ہاں وہ نیکی ضرور ہیں کہ آپ کے وہ جو ایکسپنس ہیں وہ جو پیسے ہیں وہ ایک نیک کام کی ادائیگی میں صرف ہوئے ہیں جیسا کہ ایک شخص حج کرتا ہے تو اصل مقصود تو حج کرنا ہے نا لیکن حج کرنے کے لیے سفر اختیار کرنا ٹکٹ لینا پیکج لینا زیادہ راہ لینا یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ اس مقصد کے لیے है। تو جب زکوات کے مقصد کے لیے جو رقم خرچ ہو رہی ہے وہ نیکی تو ہے ٹھیک ہے کمدہ ہے اللہ کی راہ میں صرف ہو رہی ہے لیکن وہ زکوات میں صرف نکلائے گی یعنی گویا کے یوں کہہ سکتے ہیں کہ زکوات جو ادا ہو رہی ہے آن لائن جیسے انہوں نے کہا دعوت اسلامی کو کوئی دینا چاہتا ہے اور اس کے نمبر وغیرہ آپ مدنی چینل پہ دیکھتے رہتے ہیں پروموشن کے تو دینا چاہتا ہے وہ پچاس روپے دینا چاہتا ہے تو جو بھی اس کے کمی کمی ہونی ہے وہ بھی ایڈ کر دے اس کے اندر اس پہ الگ سے ثواب ملے گا ان تو میم ایکسپینس تو آنے نا تو ہے نا جی جی اب دو سورتے وہ راؤنڈ فیگر جمع کرواتا ہے پچاس ہزار روپے ٹھیک ہے اور پیسے غسل ہوتے ہیں اڑتالیس ہزار روپئے ٹھیک ہے تو یہ لکھے گا کہ میری اڑتالیس ہزار روپئے کی زکات ادا ہوئی ہے اگر اس کی پچاس ہزار کی بنتی تھی تو دو ہزار روپئے سے مزید ادا کرنی پڑے گی باقی ہوں گی وہ مختار تو ہے نا جس کو چاہے زکات دے ہو سکتا ہے اس کو رشتے داروں میں کوئی ہو ٹھیک ہے کو دے سکتا ہے زکات کے طور پر پچاس کو شمار نہیں کر سکتا ٹھیک ہے دو ہزار روپے جو ہیں وہ نیکی کے کام میں خرچ ہوئے ہیں ہاں اگر یہ سمجھتا ہے کہ دو ہزار روپے ایکسپنس ہے تو باون ہزار روپے بھیج دیں ٹھیک یہ دونوں اختیارات اس کے پاس ہیں لیکن یہ بات انڈرسٹڈ ہے کہ جو رقم وصول ہوئی ہے وہی اسے میں نہ کرنے زکوات کے طور پر شمار کرنی پڑے گی ٹھیک ہے جی وہی رقم زکوات کے طور پر شمار ہوگی ڈونیشن کے لیے ہمارے مختلف اکاؤنٹ نمبر ہیں بات چلیے تو ان تو جناب اس کی لنک پہ ملاحزہ بھی فرمائیں گے نوٹ ڈاؤن کر لیجیے اور آپ خود بھی اپنی زکوۃ فطرہ خیرات وغیرہ دعوت اسلامی کو دیجئے اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی صلات و سنت کی عالمگی غیر سیاسی تحریک دنیا کے کموبیش دو سو ممالک میں سنتوں کی تبلیغ کے لیے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے اور اس نیک مقصد کے ساتھ کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے مدنی کاموں کی دھومیں مچا رہی ہے اللہ زیادہ آپ کا دینا دعوت اسلامی کا لے کر خرچ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں مطلب ان کا ایک اور سوال کا ایک حصہ تھا وہ ایل سی والا اچھا دیکھیے ایل سی کے اندر اگر غلطی پائی جاتی ہے تو غلطی دو درجوں پہ پائی جاتی ہے ٹھیک ہے ایک تو یہاں پائی جاتی ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ ٹھیک ہے اگر پیمنٹ لیٹ ہو گئی تو میں سود ادا کروں گا ٹھیک ہے تو سود پر رضامندی پائی گئی ٹھیک ہے دوسری صورت یہ پائی جاتی ہے کہ وقت پر وہ پیمنٹ نہ کرے اور سود پڑ جائے اور پیمنٹ ادا کرنے پر قادر بھی ہو تیسری غلطی یہ پائی جاتی ہے کہ مثال کے طور پہ اس کے پیسے آنے تھے اور وہ ملنے تھے نبے دن کے بعد تو یہاں تو اس کو یہ نہیں ہے کہ وہ جو وصول کرنے والا ہے اس کی طرف سے غلطی اردو کر رہا ہوں جی پہلی غلطی تھی جو جس میں پیسے ادا کرنے اس کے اعتبار سے تھی دو غلطیاں جی یہ غلطی ہے وصول کرنے والے کے اعتبار سے جی اس کو نبے دن کے بعد ملنے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جناب بینک سے کہتا ہے کہ میرے پچاس لاکھ آپ ایسا کریں انہیں چار لاکھ پچاس ہزار مجھے دے دیں ٹھیک ہے پچاس ہزار آپ رکھ لیں یہ پیسے آج ہی مجھے دے دیں تو یہ سوی معاہدہ ہے تو یہ معاہدے اپنی جگہ پر یا غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن جو کاروبار ہو رہا ہے بیک گراؤنڈ میں وہ کاروبار اگر حلال ہے وہ تو بہرحال حلال رہے گا ٹھیک وہ حرام نہیں ہو جائے گا یہ اس کے اندر جس کی کوئی غلطی پائی گئی ہے اس غلطی کو غلطی کہا جائے گا ٹھیک ہے اگلی کال دیجیے مجھے آشگام تجارت میں مفتی علیت گربائی تھی یہ سوال پوچھتا ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی گھر کسی انویسٹر سے خریدا اور اس کے اندر کچھ سامان موجود ہے پہلے سے اور وہ انویسٹر کا نہیں ہے معلومات کرنے پر آتا ہے کہ وہ اس سے پہلے جو رہتے تھے ان کا سامان ہے تو اب وہ سامان انویسٹر کو واپس کرے گا جو پہلے رہتا ہے اس کو رکھ کرے گا اور اگر وہ سامان ضائع ہو گیا کسی صورت سے تو معافی انویسٹر سے کرے گا معافی تلافی یا اس کا جو بھی نیم البدل وغیرہ جو ہے وہ انویسٹر کو دے گا یا اس سے پہلے جو شخص اس کو استعمال کرتا تھا یا جو اصل مالک تھا اس سامان کا اس کو دے گا اس کے بارے میں جواب ارشاد دیجیے السلام علیکم وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دیکھیں کئی صورتیں بنتی ہیں سامان کی کچھ سامان تو ایسا ہوتا ہے کہ جو گھروں کے ساتھ شامل ہوتا ہے جی مثال کے طور پر بیسن لگا ہوا تو کوئی اکھاڑ کرنے لے کے جاتا ٹوٹی لگی ہوئی تو کوئی اکھاڑ کرنے لے کے جاتا انڈرسٹوڈ ہوتا ہے ہر جگہ کا الگ عرف ہوتا ہے کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو طباب بیوت کہلاتی ہیں گھروں کے ساتھ ان کا ہونا لازمی جز ہے ایک کیٹیگری سامان کی یہ ہوتی ہے کہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ کچرا ہے ٹھیک ہے ویسٹیج کے طور پر جن وہ ڈال थीक گئے थीक ہیں اور اس کو کوئی ویلیو والا سامان نہیں ہے اچھا پھر یہ ہے کہ ملک بدلنے کے ساتھ احوال بھی مختلف ہو جاتے ہیں ملک ملک بدلنے کے ساتھ جیسا کہ امارات کے اندر جی اچھا خاصا قیمتی سامان لوگ گھروں سے اتار کے نیچے بدلتے ہیں جی کچرے والے آتے ہیں لے جاتے ہیں اس کو صحیح تو وہاں جس کو پاکستان میں آپ یا غریب آباد جا کے آباد یا اور کئی مارکیٹوں میں جا کے بہت مہنگا خریدتے ہیں کہ بڑا اچھا صوفہ آیا ہوا ہے جناب یہ بچے کا جھولا آیا ہوا ہے تو جناب یہ فلاں چیز آئی ہوئی فلاں چیز آئی ہوئی ہے تو وہاں ایسی چیزیں جہن لوگ اسے ریپلیس کر دیتے ہیں ٹھیک نیا نئی چیز آئے گی اور پانی کچرے میں ڈال دیں گے تو وہاں ممکن ہے کہ اگر یہ وہاں کا مسئلہ ہے تو دیکھا جائے گا کہ ویسٹیج کے طور پر چھوڑ کے گئے یا بزنس چھوڑ کر گئے تو بہرحال جس سے چیز خریدی گئی ہے جو پہلے رہتا تھا نیا گھر لینے والے کو پتا تو ہوگا نا کون بندہ تھا رابطہ تو ہو سکتا ہے اگر کوئی چیز قیمتی معلوم ہوتی ہے تو رابطہ کر کے لوٹائی جائے گی ٹھیک ہے وہاں ویسے آپ نے جب ذکر کیا ہے کہ وہاں اتار کے نیچے رکھ دیتے ہیں اور ریپلیس کر لیتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں تو وہاں ایسا کیوں کرتے ہیں اگر کوئی قیمتی چیز ہے قابل استعمال چیز ہے ایسا کیوں کرتے تو ناظرین کو تھوڑی تشویش ہوگی کیوں کرتے ہیں تو یہ کہ وہاں پر پرانا جو مال ہے نا اس کی ویلو نہیں ہوتی ٹھیک ہے ہمارے یہاں تو پرانا مال بک جاتا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ سیکنڈ کھیلے والا آتا ہے کبڈی والا یا کئی لے آتے ہیں وہ لے جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہاں پرانا مال بک نہیں رہا ہوتا صحیح تو وہ بیچنے کی جگہ ہی نہیں ہے تو کیا کرنا ہے ان کو ٹھیک ہے جب بیچنے کی جگہ نہیں ہے تو ان کو پھینکنا پڑے گا نہیں تو ایک تو بڑی وجہ یہ ہوتی ہے جب نیا نیچے لانی ہے پرانا تو نکالنا ہی ان کو ٹھیک ہے یہ وجہ ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اگلی لیکن یہ وجہ اگر ہے تو اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی اسراف کا دروازہ بند ہو گیا قابل استعمال چیزیں ہیں ان کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے تو استعمال میں لایا جائے گا ٹھیک بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں اچھا پھر یہ ہے کہ اس کے حوالے سے ممکن ہے کہ چیریٹی ادارے بھی کام کرتے ہوں اور وہ ایسے مال کو لے کے کچھ افراد کو دیتے ہوں یا باہر کے ممالک میں بھجواتے ہوں انکین ایسا نظام بھی ہوگا تو یوں یہ ہے کہ معلومات کی جائیں بجائے اس کے کچے کے ڈھیر میں پھینکا جائے ضائع ہونے سے بچانا ضروری ہے ٹھیک اگلی کال دیجیے احکام تجارت میں ایک سوال یہ عرض کرنا ہے ہم ہمارا کاروبار ہے ہول سیل کا اسٹیشنری کا ہم فیصلہ باد سے کچھ مال خریدتے ہیں اور کراچی میں رہتے ہیں تو وہاں سے ہم پارٹی کو ڈائریکٹ کہتے ہیں وہ مال پنا فلا پنا فلا فلا بھیج دیں پنا اسٹیشن پہ مطلب سکر بھیج دیا حیدرآباد بھیج دیا وغیرہ وغیرہ کیا مال کا قبضہ تمہارے ہاتھ میں نہیں آیا مگر وہ پارٹی ہمیں ہمارے نام سے بل بنا دیتی ہے مثال کے طور پہ سو روپئے اور ہم نے یہ مال آگے ایک سو میں کر دیا ہول سیل میں مقصود ہمارا یہ ہے کہ ہم مطلب خرچہ بچائیں اور منیمم ریٹ میں مال آگے دیں. تو یہ کوئی سٹے کی شکل ہے یا کیا ہے اس کے بارے میں معلوم کرنے ہے یا نہ ٹھیک ہے جی تو دیکھیں نہیں ہے لیکن آ, معاملہ یہ ہے کہ قبضہ کرنا ضروری ہے یعنی کسی نے اگر مال بھیجا ہے جی تو آپ پہلے قبضہ کریں پھر آگے بیچیں ٹھیک ہے خریدے ہوئے مال پر قبضے سے پہلے जी. آگے بیچنا جائز نہیں ہے اچھا قبضہ کرنے کے کا جو تقاضا ہے اس میں بڑی حکمت ہے فیصلہ آباد اور مال سے مجھے یاد آیا ایک مسئلہ آیا تھا میرے پاس وہ مال بھی فیصلہ آباد سے ہی آنا تھا ٹھیک ہے اب وہ تھا کیا کہ مارکیٹیں کھلتی ہیں تھوڑا دیر سے تو مال آ جاتا ہے بلٹی والے کے پاس اور بلٹی والا بالکل پیک ٹائم میں تو آ نہیں سکتا صحیح ہے ٹرک لے کر چھوٹی گاڑی لے کر تو وہ صبح صبح دکانوں کے باہر مال ڈال لیتے ہیں جا کے رکھ جاتا ٹھیک ہے دکان والا آئے گا جی گیارہ بجے اب ایسے میں ہوا یہ کہ دو برے غائب ہو گئے ٹھیک ہے تو دکان والے نے تو قبضہ ہی نہیں کیا اس پر ٹھیک دکان والے نے تو قبضہ ہی نہیں کیا وہ تو کلیم کرے گا نا کہ بھئی میں آپ تو آتا ہوں گیارہ بجے حالانکہ ان کو پتا ہے کہ گیارہ ڈالتے جاتے ہیں بس وہ اپنے رسک پر کام ہو رہا ہے باقاعدہ کلیم کیا گیا کلیم کرنے کے بعد پیسے وصول کیے گئے تو قبضہ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر چیز ضائع ہو جاتی ہے تو کس کا ضائع نہ لائے گا ٹھیک اور پھر حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ وہ مال جو زمان میں نہ آیا ہو اس کا نفع اٹھانا جائز نہیں ہے ٹھیک زمان, زمان میں آنا کیا ہوتا ہے کہ قبضہ جب ہو جاتا ہے آدمی کا تو نقصان ٹوٹ پھوٹ اسی کا شمار ہوتی ہے جب تک مال پائپ لائن میں ہوتا ہے ٹوٹ پوٹ خریدنے والے کی شمار نہیں ہوتی اگر پونچ پر نہیں ہے تو اس نے خود پونچ پہ لے لیا ہے معاف کیجیے گا اس طرح ہوگی اس نے خود اپنی ڈیلیوری منگوا لی ہے تو اس کے قبضے میں آ جائے گا ٹھیک ہے اگر مال پہنچ پر آ رہا ہے تو جو بھیجنے والا ہے مال بیچنے والا ہے اس کا قبضہ ہوگا ٹھیک ہے اس کی ٹوٹ پھوٹ ہوگی ضائع ہو جاتا ہے اس پر کلیم آئے گا خریدار پر نہیں آئے گا یہ تو تھی جواب کی ایک جہت اب جواب کی دوسری جہت بھی ہے ٹھیک ہے آپ اگر بابل مدینہ سے ہیں یا حیدرآباد سے ہیں آپ کے آواز تو بتا رہی ہے کہ انہیں دونوں شہروں میں سے کسی ایک شہر سے تعلق ہے آپ کا کراچی فروغ اچھا کراچی کے سنت کی کسی بھی شاخ میں آ جائیں اور وہاں یہ پوچھ لیں کہ جب میرا مال کسی جگہ آتا ہے تو کوئی شخص میرا نمائندہ بن کے قبضہ کر لے اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے اس کی صورت سیکھ لیں ٹھیک ہے تو مال سکھر آ رہا ہو یا لڑکا نہ آ رہا ہو کوئی آپ کا نمائندہ بن کے اس پہ قبضہ کر لے ٹھیک ہے اس کی صورت ممکن ہے اور ہم بتاتے رہتے ہیں ٹھیک ہے وہ پوری صورت سیکھ لیں تو جو خرابی آ رہی ہے اس سے بچ جائیں گے ٹھیک ہے کافی جو ہے بریف جواب مفتی صاحب نے دیا ہے اور آخر میں میں نے جو جملہ نوٹ کیا مجھ صاحب کا ایک لفظ وہ یہ کہ یہ صورت سیکھ لیں آپ ایک ہوتا ہے جان لینا پوچھ لینا لیکن مفتی صاحب نے فرمایا دارالفتہ آ کر آپ مفتی صاحب سے صورت سیکھ لیں اللہ تعالیٰ میں شرعی معاملات جو ہیں بالخصوص کاروبار سے متعلق جو شرعی معاملات سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے ہم الحمدللہ للہ وجل مفتی صاحب کے جو بیانات ہوئے تھے مجلس تاجران کے تحت وہ مدنی چینل پر آن ایئر ہو رہے ہیں اور قسط وار ہو رہے ہیں تو پچھلے پیر کو سادقہ جو پیر گزرا اس کو گجراوالہ میں ہونے والے تاجر اجتماع میں تاجران اجتماع میں مفتی صاحب کا بیان تھا زکوٰۃ کے عنوان پر اس کی ایک پہلی قسط نشر کی گئی تھی اور انشاءاللہ شاء اللہ وجل کل اب جو پیر آئے گا اس کو ساڑھے نو بجے رات کو یعنی تیس اپریل کی رات کو ساڑھے نو بجے انشاءاللہ اللہ اس کا دوسرا اور آخری حساب ملاحظہ کریں گے اس دوسرے حصے میں کیا ہے چند جھلکیاں ہم نے اس کی نکالی ہیں کچھ ملاحظہ فرما انشاءاللہ ان اور بالخصوص زکوات کے حوالے سے یہ مہینے یوں معروف ہیں کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ان مہینوں میں زکوات وغیرہ خصوصیت کے ساتھ نکالتی ہے تو بہرحال یہ جھلکیاں دیکھیے اور کل کے سلسلے میں کیا کیا سیکھنے کو ملے گا یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں جی دو طرح کے رشتہ دار ایسے ہیں جن کو زکات نہیں دی جا سکتی ایک اپنی اولاد کو اور اپنے ماں باپ کو یہ ایک ہے اولاد کے اندر بیٹا پوتا نواسا نواسی سب آ جائیں گے باپ کے اندر دادا پردادا نانا نانی دادی یہ آ جائیں گے دوسرا رشتہ ہے شوہر بیوی کو بیوی شوہر کو زکوت نہیں دے سکتی باقی ہر رشتہ دار کو زکات دی جا سکتی ہے زکات دینے کے لیے ضروری ہے کہ کسی انسان کو مالک بنایا جائے ایک اسپتال میں مشین کی ضرورت تھی آپ نے زکات کی مد میں پانچ لاکھ روپے دے دیے وہاں وہ مشین رکھ دی گئی انسان کو مالک بنانا پایا گیا नहीं, नहीं. تو زکات کے لیے مالک بنانا پایا جانا ضروری ہے ورنہ زکات ادا نہیں ہوگی چوتھا نکتہ زکوات کی اب آپ نے ادائیگی کرنی ہے تو کیا مسائل پیش آئیں گے ہمارا گولڈ کا کاروبار تو کچھ لوگ ہمیں ایڈوانس میں رقم جمع کروا جاتے ہیں کہ جی یہ ہمارا دو لاکھ جمع کر لیں دو مہینے بعد چھ مہینے بعد ہم کوئی چیز بنوا لیں گے تو کیا وہ پیسے جو ہیں وہ ہماری ملکیت ہو گئی اس پہ ہم زکا دیں گے یا وہ پیچھے والا مالک جو ہے وہی وہ ادا کرے گا آپ کے مسئلے پر ہی نہیں ہم سب مسلوں پہ گسط کرتے ہیں جو پیسے آپ نے بلڈر کو دیے فلیٹ خریدنا ہے ڈاؤن پیمنٹ دے دی شریعت کہتی ہے کہ یہ رقم آپ کی بنی رہی وہ اگرچہ کہ آپ کو سال میں ڈلیوری دے گا جو رقم آپ جمع کروا چکے وہ رقم اس کی, کی زکات اس نے دینی ہے آپ نے دینی تو جہاں بھی آڈر پر مال تیار کر کے دینا ہوتا ہے اور اس مد میں پیسے لیے جاتے ہیں وہ اس بندے کی ملکیت میں آ جاتے ہیں جو آڈر تیار کرے گا تو آپ نے بھی جو پیسے لیے ہیں آپ کی ملکیت میں آ گئے زکات آپ دیں گے ٹھیک ہے جی اسے آپ کچھ فرمانا چاہیں گے آج کل دیکھیں اس موسم میں بہت سارے لوگ زکات نکالتے ہیں ٹھیک ہزاروں ہزار لوگ ممکن لاکھوں لوگ اس موسم میں زکوات نکالتے ہیں جی تو زکوات کے حوالے سے بڑی ہی محنت اور ارکیزی کے بعد جی ایک خلاصہ بیان کیا ہے میں نے جی اور اپنے تجربات کی روشنی میں تو اس پروگرام کا دیکھنا اکنی زور میں مفید ہوگا جی پھر آخر میں اس قسط میں سوال جواب بھی ہیں جی تو کچھ ایسے پہلو بھی سامنے آئیں گے ابھی مجھے ملے ایک صاحب کہ لیں گے کہ وہ میں تو زکوات نکالتا تھا آپ نے کہا کہ اگر آپ فلیٹ خرید لیتے ہیں تو جو پیسے آپ نے ادا کرنے قسطوں میں دو چار سال میں وہ آپ کے اوپر قرضہ ہو جائیں گے کہنے کے کہ میں تو دو کروڑ کا فلیٹ خریدا تھا میرے پاس تو پچاس لاکھ سے زیادہ پیسے ہی نہیں ہوں گے تو کیا میں مکروز ہوں میں نے کہا آپ مکروز ہیں کہنے کیا کہ آپ میرے اوپر زکات نہیں ہے میں نے کہا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو زکات نہیں ہے آپ کے اوپر تو وہ یوں حیران ہو رہے تھے کہ میں میرے اوپر زکوت نہیں ہے نہیں بن رہی تھی زکات تو مسائل کا دار مدار اصولوں پر کو قواعد پر ہے تو جب مسائل بیان ہو رہے ہیں تو پھر آپ دیکھیں آپ کے اوپر کیا اپلائی ہوتا ہے مجھ سے چلیں وہ بات نکلی ہے تو میں کر لیتا ہوں آپ کو زیادہ تجربہ کیونکہ لوگ مسائل بھی پوچھتے ہیں اور آپ دارالرفتہ میں تو ہیں لیکن دارالرفتہ خود ایک وہ بہت بڑی یعنی بلکہ یوں کہہ لیں کہ کراچی اگر جو ہے کمرشل ہب ہے ہمارا تو وہ اولڈ ایریا جو ہے اس کا صدر بازار کہہ سکتے ہیں ویسے تو صدر نہیں کہتے اولڈ ایریا کو ہمارا صدر الگ تو زکوات کے حوالے سے ایک تعداد ہے لوگوں کو کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے ہمارے باپ دادا زکات نکالتے تھے خاندانی طور پر ہم زکات نکالتے آئے ہیں اور بھائی سارے مسائل ہمیں پتہ ہے ہم کو آشا تھوڑی زکات فرض ہوئی ہم پہ ہمارے تو دادا بھی نکالتے تھے تو والد بھی نکالتے تھے بڑے بھائی بھی نکالتے تھے ایک نظام بنا ہوا ہے ہمیں سیکھنے کی کیا ضرورت ہے دیکھیں میں میمن نہیں ہوں اردو اسپیک ٹھیک ہے مطلب میں محبت میں نہیں عرض کر رہا کہ مہمروں کی تعریف کر رہا ہوں میں نے اپنی زندگی میں میمن کومپ کو جس انداز پر زکوات نکالتے دیکھا ہے وہ انتہائی متاثر کن ہے جو لوگ آتے ہیں وہ ایک ایک پیسے کا حساب کریں گے اس پر تو زکوت بنتی پھر اہتمام کریں گے کلوزنگ کرنے کا کہ ہم سال کے فلاں تاریخ میں زکوات نکالتے ہیں وہ ہماری کلوزنگ ہو رہی ہے یہ مسئلہ رہ گیا یہ مسئلہ رہ گیا یہ مسئلہ رہ گیا یہ رجحان اور برادریوں میں پایا جاتا ہو میں نے نہیں دیکھا بات میرا تجربہ محدود ہے ایریا محدود ہے تو یہ بات ہوتی ہے باپ دادا سے جو تربیت مل رہی ہے اس کی ٹھیک ہے تو جس نے آپ اپنے باپ دادا سے جو تربیت پائی ہے اس کا ذہن ویسی ہوگا ورنہ تو ایک طبقہ ہے جو زکات کو سمجھتا ہے کہ نہیں پیسے کم ہو جائیں گے نہیں زکات نکالیں گے تو سارا مال ختم ہو جائے گا وہ اسی وہم کے اندر اسی گمان کے اندر بیٹھا ہوا ہے کون پاک کہ آئے تھے نا اس کا خلاصہ یوں ہے سورہ بکرا کی آیت نمبر دو سولہ ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو لیکن وہ چیز تمہارے حق میں بہتر ہو تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے حق میں شر ہو تو بعض اوقات ہم جس چیز کو جو سوچ رہے ہوتے ہیں وہ ویسا نہیں ہوتا معاملہ وہ ریالٹی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا تم نہیں جانتے اللہ بہتر اللہ تعالی بہتر جانتا ہے ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے ختم ہوا نیت یہ تھی کہ کچھ مزید کال بھی شامل کیے کی جائیں اور وہ موجود بھی ہیں لیکن بہرحال سلسلے کا دورانیہ ختم ہوا انشاءاللہ تو ہمارا سلسلہ حکام تجارت جو ہے وہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے لیکن مدنی چینل کی نشریات جو ہے وہ راؤنڈ او کلاک جو ہے جاری و ساری ہے تو آپ جب تک دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اللہ کی رحمت سے اور مدنی چینل کا کوئی بھی سلسلہ ہو وہاں سے آپ اپنے لیے اصلاح کے لیے ترغیب و ترغیب پہ مشتمل مدنی پھول حاصل کر سکتے ہیں ہمارے سلسلے کے بعد وقت ہوتا ہے مدنی خبروں کا اور مدنی خبریں دیکھنا بھی بہت ہی فائدے مند رہتا ہے بہت ساری ترغیب بھی مل جاتی ہے بعض اوقات مدنی پھول مل جاتے سیکھنے کے سب سے بڑی بات یہ کہ اسلام کی دعوت اسلامی کی محبت آپ کے دل میں بڑھتی ہے اور بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ اس میں بھی سیکھنے کو بعض اوقات مل جاتی ہیں اب تو مدنی پھول بھی مدنی نیوز میں آتے ہیں بھارت انشاءاللہ شاء اللہ سلسلہ دن کے اوقات میں کل ایک بجے آپ دیکھ پائیں گے اور اس کے علاوہ دعوت اسلامی مدنی چینل کا فیس بک پیج لائیو کا جو ہے اس پر بھی یہ سلسلہ ملاحظہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ شاء آئندہ اعتبار کراچی باب المدینہ کراچی کے مغرب کی نماز کے کم و گھنٹے کے بعد پھر ہمارا سلسلہ لائیو ہوگا آپ کے سوالات ہوں گے مفتی علی اصور تاری مدن علی کے جوابات ہوں گے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم